بسرحمن ورحمۃ اللہ وحمد اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ و محمد و محمد و السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام صاحب باقی تمام فرازر سمیین سب کو مجھ سے باقی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پچاسی اوراد خمسہ میں سے درس نمبر بارہ عاملوں کی مبارکہ تک پہنچا تو کل کے درس میں جو ہے لوگوں کو یہ بات پہنچایا کہ اللہ تبار و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس استغفار کا حکم دیا ہے پانچ شاید لوگوں بارے کانوں تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ بندہ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرو گناہوں کی معافی طلب کرو کیونکہ میں بہت زیادہ مہربان ہوں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں ہاں جی بڑا مہربان اور بندوں سے محبت کرنے والا ہوں ہاں جی یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دلائی اور اسی طرح جو ہے جس طرح ہمارے اورات کے اندر ہے خلی اللہ علیہ عظم پھر آگے وا تو لہ و سل الطبہ ہے یا اللہ میں تیری طرح پلٹتا ہوں اور تج سے بھی میرے توبے کی قبولیت کی درخواست کرتا ہوں تو توبے کے بارے میں بھی قرآن باغ میں آیات ہیں سرف میں تین آیتیں آپ کو نقل کرلاؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنے کو حکم فرمایا ہے امر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے امر کے سگا استعمال کیا امر کے کی سگا وجوہ پر دراز کرتا ہے آزین میں یہ اس ذات کا ہمارے پر لطف و کرم ہے کہ وہ ہمیں توبہ کا حکم بھی دیتا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی فرماتا ہے تو اس سے زیادہ ہمارے پر رحمت اور شفقت کیا ہو سکتا ہے آزین میں تو وہ آیا تھے آئے سورہ نور آئے نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو الہ اللہ جمی انم ون اللّم تو وہ تم سب تو کرو ہو تم سب پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کے طرف تو توبہ تو بکر اللہ, اللہ اللہ کی طرف جمی ان تم سب کے سب حالیں گے تو کا سگا خود امر کا سیغا ہے ہانج اور جمع کے سوائے تم سب کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے اس کے بجود جمع اللہ کے مزید تاکید کیا کہ اے مومنوں تم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہونی چاہیے جو توبہ نہ کرے تم سب کے سب توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب اللہ کی طرف پلٹ جاؤ سب اپنے گناہوں سے توبہ کرو اے حل مومنون اے اہل ایمان والو اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو لال رقوم تو <تُحْلِهُن> اس کا فائدہ اللہ کو تو کچھ نہیں ہے اللہ تاکہ تم سب فلاح پاؤ گے تاکہ تم کامیاب ہو جائے ہاں جی کیونکہ حقیقی کامیابی جو کیونکہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بزالخوار کرتے ہیں شرح حدود جاری ہو کے ہاں جی کبھی کچھ ایسے گناہ ہیں جسے انسان کو سادت ہونے کے بعد کائیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے اور یہی گناہ خل خوب انسان کو جہنم میں پہنچانے کا سبب پہنچاتا ہے سبب بنتا ہے تو اللہ مہربان ہے اس رب کریم نے ہمیں توبہ کا دروازہ کھولا اور ہمارے اوپر رحم فرمایا کرم فرمایا اور وہ خود حکم فرمانے کے بندے توبہ کرو میں تمہارا توبہ قبول کروں گا اور تمہیں کامیابی کے اسے ہمکنار کر لوں گا تو کتنی بڑی لطیف حکم ہے عظہن کرامی یہ اس ذات کے عظیم شافقاتے ہیں ورنہ بندہ گناہ سرزاد ہونے کے بعد بندہ کیا کر سکتا ہے بندہ کے ہاتھ میں ہے کیا چیز وہ آپ کیسے بخشوائیں گے اپنے گناہوں کو دین اس ذات نے ایک بہت ہی وہ شفیق اور مہربان ذات تھا اس نے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا دروازہ کھولا توبے کے توبے کے ذریعے اور حکم بھی حرما رہے ہیں اور قبولیت کا وعدہ بھی دے رہے ہیں فرمایاتو للّہ چمیین تم سب کے سب اللہ کے طرف توبہ کرو ایو المنو اے صاحبان ایمان والو اے مومن و اے ایمان کے دعوے دارو توبہ کرو تم سب لاء الرکھن امید ہے تم سب کامیاب ہو گے اسی طرح سر تحریم آیت نمبر آٹھ میں فرماتی ہیں یا ایو اللہ زین اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے اے ایمان والو تو وہ الا اللہ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو توبہ نسو خالص توبہ ہاں جی صرف اور صرف اللہ کے رضا چاہتے ہوئے توبہ کرو تو توبہ بے نسو کے منع نصو نسخ خالص کے معنی میں صرف اور صرف اللہ کے کی رضا کے لیے توبہ کرو اس میں بھی مومنوں ہی سے مخاطف ہے اے الین ایمان والو توبو، تم سب پر واجب ہے کہ توبہ کریں اور خالص توبہ کریں کیونکہ تو وہ امر سے گا پہلے بھی توبہ وہ کے امر کیسے تم سب توبہ کرو ادھر بھی آیا تم سب توبہ کرو اے اہل ایمان کیونکہ یہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے باش دیتا ہے کافروں کا مشرقوں کے جب شب تک شرک پر باقی ہے ان کی توبہ وہ نہیں فرماتے جب تک شرک سے بات نہ آ جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ معدہ نمبر چوہتر میں فرماتے ہیں بڑی پیاری انداز میں فرماتے ہیں افلا یہ تو وہ نئے اے بندگین خدا کیا تم سب اللہ کی طرف نہیں پلڑنا ہے کیا تم نے اللہ کی طرف توبہ نہیں کرنا ہے و صاف اور اللہ سے باشست طلب نہیں کرنا ہے کیا تم لوگوں نے جبکہ اللہ تعالیٰ کے زاج و اللہ و غفور الرحیم جب کہ اللہ تعالیٰ کے زیاد بہت زیادہ بچنے والا اور بہت مہربان ہے اذان میں دیکھو تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی قورمی بہت زیادہ ہے میں نے صرف تین آیت انتخاب فرمائے ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے محاطب کر کے فرمایا تم سب توبہ کرو تم سب اللہ کی طرف پلٹ جاؤ توبہ نسو کرو آخر میں ہم سے ہاں جی نہایت ہی پیارے انداز سے فرما رہے ہیں لطف بری الفاظ سے فرما رہے ہیں اے مومن میں اللہ کے مومن بندو ہاں جہ افلا یہ تو بونلا اللہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتے ہو یا صاف اس سے بادشاہ طلب نہیں کرتے ہو جبکہ وہ اللہ والفر الرحیم جب کہ وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے تو تم کیوں اس بہت زیادہ مہربان اور بہت بخشنے والے اللہ سے دور باگے جا رہے ہو لہٰذا جان میں توبہ کھڑنا جو ہے قرآن روسی ہم پر واجب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر نہایت تھی مہربانی ہے اس کا لطف و کرم ہے اور انہیں باخش کی بہت زیادہ امید بھی دلایا جان میں تو اسی طرح جو ہے یہ توبے کے حکم ہے توبے کا حقیقت کیا توبے کا حقت انسان کا اپنے سابقہ کا گناہوں پر شدید پمانے کا اثر اور اللہ کے درگاہ میں نہایت ہی شرم احساس کرے اور پھر اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ اللہ اب میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا اور اپنے آپ کو اب نیک اعمال اچھے کاموں کی طرف خود کو راغب کریں ہاں جی پہلے جو بھی برائیں کرتے تھے سب کو چھوڑیں اور اس کی بدلے میں اچھائیاں کرنے لگ جائیں ہاں جی اچھے کاموں میں آپ مصروف رہنے لگ جائیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا پہننا کریں اب نیک اعمال کی طرف خود کو متوجہ کریں برائیوں سے دور باگیں ہاں جی اور اگر آپ نے کوئی نماز وغیرہ قضا کیا ان کو آپ قزاب وغیرہ کرنے کی کوشش کریں روزہ قضا کیا اس کو رہنے کی کوشش کریں اور حقوق العباد میں سے اللہ کی بندوں کا کوئی حق آیا ہے تو پھر اس کو واپس کرنے کی کوشش کریں یا مافی مانے طلب. ما. طلب کرنے کی کوشش کریں ان سے معاف کروانے کی کوشش کریں یا ان کو واپس کرانے کی کوشش کریں اگر واپسی کی گنجائش ہے تو تو اسی طرح سچی توبہ ہوتی ہیں صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتا ہے زین توبے کے شرائط اارکان ہیں سچائی کے ساتھ دل میں پشمانی ہو اور پھر اللہ سے پکا وعدہ آئندہ پھر اس گناہ کی طرف نہیں جانے کا اور لوگوں کا اگر حقوق آئے اس واپس کرنے کی کوشش کریں نمازیں روزے قضا ہو چکا ہے نماز نہیں پڑھتے تھے اب وہ پڑھنا شروع کریں اور جو پہلے چھوڑ دیا تھا ان کو قضا کرنے کی کوشش کریں روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے تب آپ کا سچا توبہ ہوگا توبہ کے فوائد کے عنوان سے جو ہے قرآن پاک میں آتے ہیں توبہ کرنے والے کی اللہ کیا کیا فوائد کیا کیا انعامات سے نوازیں گے اس سلسلے میں قرآن پاک میں بہت سے ہیں ایک آیت غالصورۂ انفال آیت نمبر تینتیس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے فرماتے ہیں جب تک بندہ استفار کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازن نہیں کرتا خود امت سے اللہ فرماتے ہیں عمقان اللہ علیہ ہم اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ بندوں کو عذاب دے ون تفیم اے مر حبیب جب تک آپ ان کے درمیان میں جب تک آپ امت کے درمیان میں اللہ کی شان نہیں اللہ ان پر عذاب کریں پھر الگ فرماتے ہیں عما قان اللّہ عازب ہم اور یہ بھی اللہ کی شان نہیں اللہ امت انسانوں کو عذاب دے دیں مومنوں کو عذاب دے اللہ کے بدنوں کو عذاب دے دیں وہ ہم یساکر جب تک بندہ اللہ سے گناہوں کی استغفار کر رہا ہوتا ہے جب تک بندے اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی اللہ کی یہ شعین ان کو عذاب دے دیں تو ازان گرامی استغفار اور توبے کا اہم ترین فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ہاں جی جو عذاب ہمارے طرف متوجہ تھے وہ استغفار کی برکت سے اللہ ٹال دیتا ہے اور جب تک بندے استغفار کر رہا ہوتا ہے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا استغفار اور توبے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے باشے طلب کرنے سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جنہوں نے اللہ کے ایک نبی حضرت یوسف کو آنجھ قوام میں پھینکا ان کو قتل کرنے کی سازش کی اور ان کو غلام بنا کے بیچ یا اور یا جاتی یا یعقوب یا کے جو ہے چالیس سال تک آپ کو رلایا بچے کے جو ہے فراغ میں لیکن یہ سب گناہ جو ہے توبے کے نظر میں بشش اور استغفار کے نظر میں باشش کی امید قرآن سے آتا ہے معلوم ہوتا ہے چنانچی جی جب حقیقت واضح ہونے کے بعد آتی خوب کے بیٹوں نے آتی کو سے کہا یہ ہمارے پیدار بزرگ عوام عشاف اللہ ظنو بنا ہمارے ان گناہوں کے آپ اللہ سے بخش طلب کریں ان کن خاتین بے شک ہم بڑے خطہ ہیں کہ یوسف کے سلسلے میں ہم نے آپ کو بہت ستایا اور یوسف کا ہم نے بہت عزتیں دے ہیں فضل یاقوب نہیں فرما ہو جاؤ تم کو میں دعا نہیں کروں گا استغفار نہیں کروں گا یعقوب اللہ کے نبی ہیں اللہ کو انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالی استغفار کرنے والوں کی استغفار کو نہیں فرماتا تو یاقوب فرمایں جواب میں کا اللہ استغفر آست میں بہت جلد تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا اللہ کے میں استغفار طلب کروں گا کیونکہ انغفور الرحیم کیونکہ وہ اللہ بہت زیادہ بچنے والا اور بہت مہربان ہے اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آثار بالکل سامنے نظر آیا لیکن انہوں نے توبہ کیا اور ایمان کی طرف آیا کھو شرک کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو عذاب کو ٹال دیا ہاں جی ان سے عذاب کو ٹال دیا اور انہیں جو ہے اللہ نے ان کے گناہوں کو بانچ دیا اور حضرت یونس کو دوبارہ کے درمیان میں لے کے آیا ہاں جی تو یہ جو ہے جو عذاب سامنے نظر آ کر اشتہار کی برکت سے عذاب ٹال دیا اسی طرح جو سرح مریم معیار نمبر سات میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں توبہ اور استفار کرنے والے جنت میں جائیں گے یعنی توبہ استفار کرتے رہنے والے کو اللہ جنت میں داخل کرے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے زینگرامین اللہ, اللہ منتاب و امن عوامل و و نارول جنہوں نے توبہ کیا ایمان اللہ نیک عمل انجام دے فاول آگے یا خلون یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ولاشہ ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اسی طرح توبہ کرنے والوں کی گناہ نیکی میں بتبدیل کیا جائے گا اللہ کا اکبر کتنی بڑی عدالت تعالیٰ خر و کرم ہے بندے نے تو گناہ کیا تھا لیکن اب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی گناہ کو بخشیں گے بلکہ گناہ کو بخشوا کر اس چہ پر نیکی لکھ دیں گے فرض کو دس گناہ کیا تھا اس کو مٹانے کے اس کی پر دس نیکی لکھ دیں گے کتنا مہربان اللہ ہے جہاں فرماتی علامہ منتاب وا ملیہ مغل توبہ کیا ایمان لایا اور عمل صالح کیا یہ بار بار فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد پھر اس کے کردار میں چینجز آنے چاہیے وہ عملِ سالح و عامل صالماً بار بار فرما ہیں اب وہ برے کاموں کو چھوڑ دیا عمل صالح کرنے لگ جائیں تو ان کو کیا انعام ہے ہولا تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں یہ ود اللّہ سیات تو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تو دس گناہ کیا اس کے بعد دست نیکی لکھ دیں گے اس کی گناہ کو مٹا کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکی ہم لکھ رہے ہیں لہی یہ ہے سچا تو کریں سچی ایمان کے ساتھ اور ساتھ ہی جو, جو ہے نیک عمل کرنے لگا اس میں تبدیلی آ نیکی کا وہ برائن کو چھوڑ دیا برائن سے نفرت ہونے لگا اور عمل صالح انجام دینے لگے اس طرح فرماتے ہیں توبہ گزار فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والوں میں توں گے توبہ کرنے والوں کو دنیا اور دونوں میں کامیابی ہوگی اللہ من طبع وامن وامنصبا جنہوں نے توبہ کی عمل صالح یا ایمان لایا فارسہ یقون من المحل ہند تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب لوگوں میں سے قرار دیں گے فلاح پانے والوں میں سے یہ بندہ ہو جائیں گے یہ آج سورہ قصص صحیح نمبر ستارسٹ ہے اس طرح توبہ نمبر توبہ کرنے والوں کے حق میں حامل نارشلاحی مغرت کی دعا کرتے ہیں ان کے حق میں بخش طلب کریں جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور شلاحی کو اٹھائے گئے جو فرشتے ہیں وہ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں چین ان کی دعا ہے غافر عائد نمبر سات میں ہیں فرشت یوں دعا کریں فخر للزین اے اللہ بہت یہ ان مومنوں کو جنہوں نے توبہ کیا وہ طبء الشبی لکھا اور تیرے راستے پر چلا وقیم عذاب الجیب اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے زین گرامی میں سوچتا ہوں یہی ایک عائد کافی تھا ہمارے لیے توبے کی ثواب اور آجر کے لیے کہ کی کیا عملی ناشلائی دعا کریں اور اللہ ان کی دعا کو رد کریں کیا یہ ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے بس اس میں وہ ارشل کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں توبہ کرنے والوں کے حامین دعا کر رہے ہیں اللہ کے درگاہ میں اور حرما رہے فخر الضین طاو اے اللہ بہت ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا اور توبہ کر کے آپ بہت طبع لگا پھر گناہ کے راستوں کو چھوڑ کر تیرے راستے پر تیرے اطاعت کے راستے پر چلنے لگے وکیم عذاب اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا اسی طرح توبہ گزار بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں چنانچہ مشہور مشورہ سورہ سر بغت نمبر دو سو بائیس ہے انََ اللہ یہ بتن و المۃ ترین بے شک اس میں کوئی شخص بنے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاحب رہنے والوں سے محبت کرتا ہے تو جان بھی توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ سنی یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے بندہ توبہ کرنے پر اللہ سے محبت کرتا ہے مزید جو توبہ گزار کے لیے جو ہے دنیا و حرت دونوں میں بلائی ہی بلائی ہے خیر دنیا و الآخرت اللہ اس کو دے رہے ہیں یہ سرحد توبہ نمبر چوہتر میں اللہ رحمت فائن یا تو وہ یو خیر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بلائی ہی بلائی ہوں گے ان کے لیے خیر ہی خیر ہوں گے دنیا آخرت دونوں میں اورقتاجبہ نضول توبہ کرنے والے کے لیے توبہ نزول رحمت الہی اور بارش کا سبب بنتا ہے دنیا میں دنیا آخرت میں بھی رحمت دنیا میں بھی رحمت کر ہے یا قوم استغفر ربکم حضرت حو تبنِ قوم سے ہیں یہ میرے قوم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معاشرے سے رسم اللہ کی طرف توبہ کرو یو صلی السلام علیکم درعلٰ تو آسمان تم پر ہاں جی موصل دار بارش پر سنگے یہ دنیا کے فائدے ہیں ہاں جی اور آخرت کے فائدے تو اس طرح عزا نگرامی ان تمام آیتوں کو اگر ہم غور کریں تو توحبے کے نظرے میں جو ہے ہاں جی توحبے کے نظر میں تو جب تک وندر توبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے ان پر عذاب نازل نہیں کرتا حت یعقوب جیسے جو اس کے جو بیٹے جنہوں نے حضرت یوسف کا جدید ان کے گناہوں کو بھاش دیا طوبے کی برکت سے حتع یونس قوم کو طوبے کی برکت سے اللہ نے اس کے علاوہ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے جنت کی باشالت دی توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کو مٹا کر نیکیاں لکھنے کی بشارت دی تو کرنے والے کامیاب ہے فرمایا تو کرنے والے کہ میں عرش لاہی پر جو فرشتے ہیں ان کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہ ہمیں بخشش کے دعا کریں اس کو جہنم میں عذاب سے بچانے کی دعا کریں تو کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں تو کرنے والوں کے لیے دنیا آخرت دونوں میں خیر ہے خیر ہے تو کرنے والوں پر اللہ اپنے رحمت عناظر کرتا ہے لہٰذا زین ہمیں جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں طائب رہنی چاہیے استغفار کرتے رہنی چاہیے کوئی بھی انسان جو گناہ سے پاک نہیں ہے لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دراہ میں استغفار کرتے رہیں باشط طلب کرتے رہیں امید ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں امید ہی نعیتوں کو سن کر ہم سب اپنے اپنی جگہ پر عمل کے روان جان کر دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بادشاہ طلب کرتے رہیں میری دعائیں پرور نگار ہم سب کو ہمیشہ توبہ گزار بندوں میں سے رہنے کی توفیعاتہ فرما ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا رہے اللہ کے درگار میں شرمندگی کا احساس کرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے رہیں اے اللہ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی توبہ قبول فرما آمین رب اللہ